It's called کا جو سلسلہ شروع کیا تھا نماز کو صحیح کرنے کے لیے سار کے ساتھ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑ شان پہ جو کچھ خلاف ہے اس کی شان کے لیے یہ مناسب نہیں وہ سارے کا ہیں اللہ تعالی کی شان سے دور ہونے کا اعتقاد کرتا ہوں یہ اعتقاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایس ایس تمام باتوں بات سے دور, دور ہے منزہ ہے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کی شان مطلب کے لائق ہے اس کو میں ثابت کرتا ہوں اس کے لیے سمجھ آئی کریں گے اور سیکھے سب کتاب تو کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا لگتا لگا لوں دوبارہ قسم کا تعتقاد. جس جس, جس, جس, جس جگہ میں آ جاتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے جس وقت میں آ جاتا ہے وہ وقت وابست ہو جاتا ہے اس وقت میں خیر ہو جاتی ہے جس جگہ میں آئے جگہ میں خیر آ جاتی ہے جس جگہ وقت میں آئے وقت میں خیر آ جاتی ہے جس چیز میں آئے انسان میں آئے انسان خیر والا ہوتا ہے م... مبارک حضرت عیسہ لے سلادوں تسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی ہوتا ہوں برکتوں والا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی ولی جو ہیں وہ سب برکتوں والے ہوتے ہیں برکت کمانا ہوتا ہے خیر یعنی جتنے قدم رکھن گے اُتھے بھی خیر آیا ذات جی کی ذاتی خیر ہو سمجھ آئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نام برکت دو زبانیاں کتاب کرنا پنجابیا چرچا سی بابرکت ہولیل علامات دلیل اور علامات کہ جہاں لوگ اتے خیر آ بھی بابرکت ہو جاتا ہے یہی ماننا ہے جو حدرتیشا علیہ السلام فرما رہے ہیں وجہ نہیں مبارک ہے جہاں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک پڑا اچھا آب, اب دیکھنا آب دی دی یار کیسی دی عزیز جی بات ہے یہ کتنے جہلا لوگ ہیں جو والی لوگ ہیں ان کو حرام ہے قرآن و حدیث کو ہاتھ لگانا یہ تو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں ان جہلوں کو اتنا پتہ نہیں نبی اللہ کا فرمارا قرآن بات کہتے ہیں وہ جہالانی مبارک اور مبارک کا معنی ہوتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے رکھتے ہی رہتے یعنی دوسرے لفظوں میں جس کے قدم سے مصیفیت چل جائیں نیم سے مل جائیں طرف سے نہ ملنے والی چیزیں ملتے ہیں وہ بابا یہ کیسے بدھو ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کیا دیتے ہیں وہ لانٹی قرآن فرما رہا ہے نبی ولی کیا دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر قدم رکھتے ہیں وہیں پر رابطے مبارکن تو برکت تو میرے ساتھ ساتھ ہے برکت تک برکت ہی برکت مبارکن یہ لفظ دیکھو نا پرانے وجہ اور مجھے بنا دیا مبارک پورا بابا برکت والا این باب تو جہاں بھی ہوتا جتھے پیر رہ جتنے بھی گا یہ نہیں کہ اللہ تعالی کوئی میرے نال برکت اتار دے گا کسے مخصوص تھان سے نہ میں خود با برکت ہوں اللہ کے ولی ذکر کرتے کرتے وہ سراپا ذکر الہی بن جاتے ہیں جب ذکر الہی بن جاتے ہیں تو اللہ کا نام تو بابرکت ہے پھر وہ سارے ہی بابرکت ہو جاتے ہیں ان خبیصوں سے کہو تبارہ قصبوں کا تمہارے نزدیک تو شرک ہو گیا ادھر ہے اللہ کا نام بابرکت ادھر ہے واجلانی مبارک اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا با برکت بنا دیا ان بدھوں سے کہو تمہارے نزدیک تو اللہ شرف کر بات یہ ان چاہلوں کا یہی اتنا تھا کہ اللہ بھی شرف کرتا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں کبھی مل جاتے تو اس کو سیدک کر دیتے کیا سمجھتے ہو تم میرے ہدشا فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا میترے چوک پر ربنڈ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی دی. ان کا امید کہہ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے سمجھا دیسی جٹ سے بند آدمی ہے ساتھ والے اپنے یار یہ صلی اللہ بمار سل رحمت آیت مار رہی ہے کہیں یہ نہ ہوتی نا پھر ہم پوچھتے کہ یہ شان رسالت کیسے بیان کرتے ہیں اب ہمارے حضرت صاحب چبلا جو ہے وہ شاید عادل ہیں گواہ عادل ہیں الحمد للہ ان کو تو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سر کے سرکایا ہے تو وہ فرماتے آہ! ہیں دوسرا فرم آیا میری بحث دیو بندی کے ساتھ مظفر گڑھ اسٹیشن پر تو اس نے مجھے من چڑھ کے یہ کہا کہ اگر وہ مارش اللہ کا رحمت اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی پھر ہم تم سے پوچھتے کہ تم کیسے شام جان کرتے ہو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ ہے یہ اتنا خود ڈولا ہے تو کیا کران بس لانا ٹاؤن پر جو ان کے پیچھے چلتے ہیں خدا کی لانا اللہ کے بندو صدقے جاؤ اللہ تعالیٰ جل جو ال کریم اس کی شان کتنے پتو ہیں اس کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے نبیوں سے اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی شان اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیتا ہوں دیکھو میں دیتا ہوں پیسے دیتا ہوں یہ دیکھو میرا آدمی دیتا ہے یہ اس کا دینا میرا سمجھ گیا تو تبارہ کرسم ہو وہ تبارہ کرسم تیرا نام پاپا کر میرا نام مسلمان جب تک اللہ تعالی کے نام کو بابرکر سمجھتے تھے اس نام مبارک مبارک پہلے سے جان بناتے تھے صبح شام اس اسی نام کی پناہ لیتے تھے اپنے ہر چیز اس کی پناہ دیتے تھے پتا نہیں کتنا سے لنٹوں سے محفوظ ہو جاتے تھے اللہ تعالی کے نام کا فکر کرتے تھے پتہ نہیں کتنا رحمتیں ان کے اندر آ جاتی تھی ان کی زبان میں برپریں ہو جاتی تھیں ان کی نظر میں برپریں آ جاتی تھیں ان کے ہاتھ میں برپریں آ جاتی تھیں جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور دل سے نام کے ساتھ شروع کرتے سو سکولوں کی طرح نہیں سکولی جو ہے جو بھی کام کرتا ہے دین کا کفر کو چھپانے کے لیے کرتا ہے اب کافر بہمان اپنے کفر کو چھپانے کے لیے یہ کرتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ تبارک ہوا تعالیٰ <متنسان> دین کے ساتھ خالص ہو کر اس کے لیے یہ منافقین یہ منافقین صرف کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے ہاں یہ کہیں مسجد میں دے رہے ہو تو سمجھو اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہو سکولوں کی نماز کا میں نے نام رکھا ہے سلات حجاب سلاد حجاب القفر سکولیوں کی نماز کا نام کیا ہے یہ کفر کو چھپانے کے امتر! لیے کفر کے بچے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں دے رہے ہو تو یہی مقصد ہوتا ہے ملاد کر رہے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے نعرہ لگا رہے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے یہ صرف صرف کفر کو چھپانے کے لیے سارا کرتے ہیں اور تبارہ کس رکھ وہ تو اور تیری شان بلند ہے تیری شان بہت بلند, بلند ہے یا اللہ آق آق ہماری سبجوں سے بلند آق آق آق آق جہاں تیرے شان ہے وہاں ہماری عقل و کرت کی کوئی رسائی نہیں آج ہو کر یہی کہتے ہیں تم اونچا ہس ہی رہ گئے ہیں تو اونچا وجل سنا ہوگا اور تیری تعریف سنا کہتے ہیں ذکر خیر تاریخ عظیم ہے تیرا ذکر خیر ہے جس میں کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے جو کرے گا اس کو بلب بھی سبحان اللہ تیری سنا کسی شنا کرنے والے کے محتاج نہیں ہے جو سنا کرے گا جو تیرا ذکر خیر کرے گا اس کا شروع ہو جائے اللہ اس نے اپنے آپ کو جو کچھ دیا اپنے آپ کو دیا جل سنا ہوگا تو پڑھ تیری سنا جلیل ہے عظیم ہے بزرگ ہے بلند بالا ہے جی تیرے خیر نو کسی بھی لوڑ نہیں اللہ خیر تیرے شوا تیرا خیر تیرے علاوہ کوئی عبادت کے مستحد نہیں ہے یہاں ایک بات کرتا ہوں میں نے دعوی کیا توجہ بھائی میں نے دعویٰ کیا سکولی جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنے کف رخ برتا پوشی کے کرتے ہیں بات آ گئی قدرت یعنی اتفاق سے لا الہ سبحان اللہ میں کچھ دوستوں کو تو پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارے اقبال سکولیوں کے کلمے کی وضاحت ہمارے اقبال نے کی ہے کرو اللہ سڈے والا سر اتنے وہ جڑی بس چلیے نا گشن بس بات بس چلی میٹرو لکھا سی جگہ جگہ ہے قائد اور اقبال کا رن جو تھلے کا کوئی کلک نہیں یہ ایسا ننگا کرتا اتلا تھلے کرتا اور اقبال کیا سے سمجھ نہیں آتا کامارا ہے اقبال ہمارا ہے کاید کا مانا ہوتا ہے کھینچنے والا وہ تمہیں دو کی طرف کھینچ کے لے جائے اور اقبال کا مانا ہوتا ہے باپ وہ ہمارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمرا اور تمرول مانا جاہلیت کا بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا آپ نے فرمایا وہ شعرا کا جو لانچی شعرا ہیں بے دین شعرا ہے تو فربکتے ہیں خلاف شرح کلام لکھتے ہیں ایسے شعرا کا فرمایا وہ قائد ہے بے دین شعرا کا امرال قید قائد ہے آگ کی طرف تو یہ بھی ان کا قائد ہے اور آگے جو لفظ معروف ہیں وہ علم لا رہا عبارت ہے بالکل بلکہ ہم واقعی آزم کے ساتھ قائد عائض عائض عائض <us> لیکن اگلا وہ بات سمجھنا سکولیوں کے کلمے کی سکولیوں کے کلمے کی ایک بتائی ہے کہ ان کا کلمہ کیا ہے بتاؤں سکون اور باہر اور اور لکھا ہوتا ہے لیکن جو ان کے اندر کا کلمہ اقبال نے اس کو بیان پیانا وہ بتاؤ اقبال کہتے ہیں لبال لبال اور شیشے تحریر حاضر ہے میں لاس حاضر ہے میں لا ل مگر ساتھی کے ہاتھوں میں نہیں اللہ کیا کھولا اسکال نے ہاں جی ہو کے آیا مولوی مولوی حد تو صرف سکون چ بڑھتا اکبال وار جاتا بڑا فرق اقبال نے تو یورپ پولہا وڑ سکتا ہے یا پھر پیر وڑ سکتا ہے بغیر پڑ سکتے وہ ایک بال وڑے ادر وڑ کے آدھا میں سورا کا کلما کی ہوں پہلے اپنا کلم سنوا اپنا کلما سمجھو پھر سمجھ اک تری اگڑ جائے گی ہوں دھوکا نہیں اپنا کل بس لائی لا پہلے اس کے موضوع نام ہے ماڈرن کا نام ہے سینسدان یہاں کا نام ہے جمہوری انہوں کا نام ہے جمہوری گسے نام ہے نام نام اعتدال پسندے لگے جہے اجکل آتے چلتے ہاں دہریے کے دوسرے نام آئی جو کرتا نہیں ہے یہ صرف لا والے کون سے دوسرا یہ ہے ہے کلا یہ والے ابو اللہ بھی ہے آجریا کی بڑائی کریں بھی ہے یہ کلا نکلنا کوئی کام نہیں ایک تو اارخانہ چلتا سمجھ لگی گل تیسرا احتیاط جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے اللہ کے سیوا یہ بنیا دو چیزوں ایک لا تو کلے لا تحریے بن گئے جنہ لا اتنا بشرک بن گئے جنہ دون رلا ہے مسلمانوں پڑھو دو دو کی دونوں نے لال دونوں نظر آتے ہیں کہ ایک ہی لال اب اقبال ہمیں بتانا چاہتا ہے شخصیاں کلم وہ کہتے ہیں لبا ل ہے اور لبا لا شیشہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ شیشے کے برتن استعمال کرتے ہیں ایسے ہے نا وہ دوسرے دعا نہیں دیکھو بھی صحیح لانا بھی تاکہ اکھا بھی ٹھنڈیا اور دل, دل بھی تو وہ شیشے والا برتن استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں شیشے سے مراد اور تہذیب حاضر sek... تہذیب تہذیب حاضر تو آپ موجودہ تہذیب موجودہ تہذیب کنو یورپ والے تردے زندگی یا تر دے فکر سکولیاں والا طریقہ سکولیاں والے طریقے کی آدمی موجودہ تعظیب حاضر ہے یورپ کے طریقے جو ہوتے ہیں نا یورپ کے کرتے ہیں زندگی میں سارے کو تہذیب کہتے ہیں تہذیب حاضر موجودہ تعظیب ماڈرن تعزیم نئی تعظیب کہتے ہیں یہ الفاظ چلتے ہیں تو ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو تہذیب ہے نا یہ سمجھو ایک پیالہ کیا ہے اور اس کے اندر شراب کون سی ہے بڑی تحصیب حاضر ایک پیالہ شیشے تحریب حاضر یعنی تحظیب حاضر کا پیالہ یہ پیالہ اس میں جو شراب پڑی ہوئی ہے وہ لا ہی لا لا کی شراب ہوں سمجھ لگے گا لبالب شیشے تحظیب حاضر ہے موجودہ لالی تہذیب یورپی جس کو غیر ملکی طریق طرز زندگی کہتے ہیں جس کو ترقی تر والی تہذیب کہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ حرام زیادہ تہذیب گشتی طوائفہ یورپ کی طوائفہ جو ہے نا یہ سمجھو ایک پیالہ ہے اس کے اندر شراب جو ہے وہ لا لا لا, لا پلانے والا کون ہے پہلا انگریز ہے اور پھر آگے پروفیسر ہے یہ پیالہ اٹھا کر پلا رہا ہے ملا کے بیٹے کو پلاتا ہے موسل کے بیٹے کو پلاتا ہے پیر کے بیٹے کو پلاتا ہے یہ بیٹے پیالہ پیلے تعلیم کا وہ پلا رہا ہے نا تعلیم ہی اندر رکھا ہوا ہے نا وہ جب پلاتا ہے نا اب لا نہیں لیتا یہ ساتھی ہے تہذیب پیالا ہے پروفیسر ساتھی ہے تہذیب پیالا ہے سکول میں خانہ ہے سکول میں خانہ ہے پروفیسر ساتھی ہے تعلیم ہوتا تعلیم میں تازی ہوتی ہے تعلیم پیالہ ہے, ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس میں جو شراب कोई ہوئی ہے وہ لا ہی چھوڑو یار کوئی نہیں بدا ہے ہی سچا رچا چڑو پاگل مولویا کرنا تھا مولوی کی بات کہ بات کو سمجھنا ہوگا لیا دوسرا پیالہ ارے بھائی کون سا دوسرا یار ہمارے رسول اکرم ساتھی ہے ہمارے رسول اکثر فیس ساتھی ہے ان کی و تعلیم وہ بھی پیالہ ہے اس کے اندر جو شراب پری ہوئی ہے وہ توحفید کون سی ہے اور توحید کا یہ مطلب ہے باطل نہیں ہے صرف حق ہے باطل کی نفی کر حق کو مان دونوں کو جب یہ دونوں کو اس طرح مانے گا باطل کے انکار کے ساتھ اور حق کے اطرار کے ساتھ جب اس طرح دونوں کو مانے گا تو پھر یہ شراب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لا ہے ادھر اللہ لا اور اللہ دونوں کی شراب نفی اور اسباب انکار و اقرار دونوں کی شراب بھری ہوئی ہے آپ کی تعلیم سے پلا جاتی, جاتی بند ہے بندہ بواہد ہو کر مست ہو جاتا ہے س... توحید, توحید کی میں نظروں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی توحید کی میں پیالوں سے نہیں چھاگل سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی صرف ساتھ ملا دیا لیکن ہمارے آتا ہے نامدار علیہ وسلم دو پیالے رکھے ہوئے ہیں آپ ایک پیالے میں لا ہے ایک نہیں لا کہتے ہیں انکار کا پیالہ پی نہ باطل باتل یہ حق کا پیالہ پی صرف ایک نو من حق کو ماننا ہے بس تو دونوں پیالے آپ ملا اقبال کہتے ہیں یہ جو ساتھی یورپ والے پروفیسر ہیں نا تینوں نے ایک ہی پیالہ رکھا ہوا ہے لا والا لا مگر ساتھی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانا الا یہ پلا ہی نہیں ہے جگہ شور کا بچہ نکلتا ہے وہی پتا کتیا لگ کرو چاہے میں سال میں ماریا کد نہیں ماریا میں اگر نہیں پڑیا تو میں ہوتا مسلمان چشتی اپنا فرض ادا کر دے گا وقت آئے گا میں مطلب پیش کرتا روحے زمین کا بند مطلب ٹکرا دے اگر اقبال مبارک <سؤال> دے دی جی وہ چیشتی حق ادا کر دق ادا کر دیں جی میں لکھے میں سنا دیں دس جاتا ایک لوگ کو لکھا ہومان اتحاد یہ وہ اور سنو جڑا لکھا ہوتا ایمان اتحاد ہر جی کا مطلب ہے ایمان نہیں رہنے دیں گے اتحاد ختم کر دیں گے جی برا برا نہ لڑائی ہے سیو دڑایا ہوگی میدان پڑا دیا تنظیم کا یہ مطلب نہیں ہے خود ہوگا جا کے پہنے آدمی آ جاؤ اتنے ایمان لوگ تنظیم پاگل دے گا ایمان کا یہ مطلب ہے نہیں رہنے ایمان اتحاد چلو روکا تنظیم کی تھا سے ایسی تقریر پیدا کر ایسی تقریر پیدا کریں گے کیا رکا بکری بکری اور اقبال خیال اپنا حفیظ حافظ شاہ نامے مرے جی جس ایک ہوتا کروتا کٹے ویے بھی سہی نا جس نے لکھ دی اور شراب کا پلاندے تو کیونکہ تا کر دار یہ کتے کہتے ہیں سکولی سکولی کہتے کوئی چلی ہوگی ہوگی کوئی سور بتی ہوتی ہوگی ہوگی مالکی ہوگی کوئی ہملی ہوگی اگریزی کت اسلام کو لینا ہو مسلمانوں پتر پتہ نہیں مسائل خلاف ہے تو ہی نہیں سیا جس ڈنگر گاٹے تو تھلے والے جوری فرائی کیونکہ لینا اسی وجہ سے شاپنگ مال مالکی جب بھی کفر کے خلاف میدان لگتا تھا اور جو کا ہے وہ میں تھا اور اس کو میرے آپ کا نام دار تھا پر خلاف بتی میری احمد کا خلاف رحمت ہے حکم کا اختلاف فکا کا اختلاف ہے کیوں اس میں آسانیاں پیدا ہوتا یہ چار فکا ہے جن کو کچھ لگے وہ دن رو ہمارے علماء ماں پر اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی شریعتیں بدلتا تھا اب سنو ان کتوں سے پوچھو بندو سے بندو یہ دس اور سوال نبی آئے نبیا دیا مختلف ہوتے سن تھی آتے شریت ایفر ہوگا انکیا سن ہاں ہاں تمام اپیتا ہے خدا کو کتابوں کو ماننا سب نبیوں کو برہرا ماننا جنت کو ماننا دوزت کو ماننا فرشتوں کو ماننا تقدیر کو ماننا یہ تمام عقیدے میں سب اے تھے مسلط کے اندر ہاں جی اس وقت میں فلاں چیز حلال ہوگی فلاں چیز حرام ہوگی یہ ہے ہاں جی اس طرح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تم یہ کرو محمد کی امت نہیں کرے گی وہ ہے اللہ <سؤال> تعالیٰ حکیمہ حکمت بناتے ہوئے جیسے حکیم رسکے کے کیچلا کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے پچھلے بارہ ہو اگلی بارہ ہو اگلی بارہ ہو جی اسی طرح میرا رب حکیم ہو کبا اس رات پاک نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارا نظام رکھا ہے جی اور جیسے نبیوں کی شرح اور نہیں اسی طرح اماموں کا اسی طرح صحابہ کا مسائل کا فکی اختلاف وہ بھی رحمت تھا اور ان کے بعد اماموں کا اختلاف بھی رحمت تھی سمجھے سوال پیدا ہوگا نبیوں کی شریعتیں بدلتی تھی ادھر شریعت نہیں فکے آ گئی فکا بدل گئی ارے بھائی حکمت یہ تھی آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں تھا شریعت کو بدلنا نبی کا کام ہے اور آپ کی شریعت کے بعد کیونکہ کوئی نبی آنا نہیں تھا کام بھی کرنا سی اور شریعت نہیں تھی بدلنی سی کہ کچھ نہ کچھ تعبیر آسان وہ کیونکہ شریعت بدلتا تھا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے کے لیے حالات کی پیش کریں تو اس رات پاک نے چار امام بنا دیے چار امام بنا دیے کہ پھر تم قرآن و حدیث کو سمجھو اپنے اپنے غور کے مطابق توجہ علم کے مطابق خدا تعالی کے فضل کے مطابق تم اس کا اس کے مسائل کو آ سمجھاؤ بیان کرو نکالو استعمال کرو اشتہار کے ساتھ ہو تو تمہارا جی لاب میرے رابطہ بن جائے گا ہے کوئی ایمان شاہ بلا کے مفتی سے مسئلہ سلوچ لے عوام کا بندہ پامے آپ بھی کہنا ادھر پوچھ لوگ مطابق کوئی ماں مالک کی مفتی سے پوچھ لو بالکی مفتی سے چل پہ جگد کوئی تو پوچھ لوگ حضرت سیدنا امام شاہرانی ابو رحم اللہ نے کمرہ کے اندر انہوں نے نقشے بنائے ہیں چار حوض اوثر ہے نا سید عالم صلی اللہ اور ساتھ کے ایک اوثر آپ کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاؤز شریف ہے نا آپ اس کے اس سے چار لہروں کا امام شاہرانی کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں آپ کو نقشہ بنا ہوا دکھا سکتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے عالم کش کے اندر میں نے دیکھا چاروں جو ہے نا یہ نہر کی شکل کر ہاؤز کوشل سے نکل کر کہاں سے نکلتی ہے دریا ایک سمجھ فرمایا سب سے بڑی نہر امام عالم گوہانی پر جن کے ہم یہاں کل حالانکہ امام عبد الوہاد سے چار سو سال پرانے مام ہوئے مصر مر آپ شاخ ہی شاخ ہی ہو کر جو حقیقت دیکھی وہ بتا رہے ہیں سبحان اللہ پر ہیں میں نے یہی دیکھا عالم آلام کش بڑی سب سے محرم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کیا ہے اس سے چھوٹی نائری امام مالک کی ہے اس سے چھوٹی نائری امام شافی کی ہے اس سے چھوٹی سب سے چھوٹی نیری نکل رہی تھی وہ امام بن کی آپ بلکہ اب بات سمجھنا ایک دریا سے چار ہی لہریں نکلتی ہیں اگر کوئی آدمی کا ہے میں چاروں آدمی نہیں لیتا تو بڑے میں تو لوگ جب اس سے نکلتی چار ہیں تو کیا کرو گے اس وجہ سے تمام علماء ہمارے آئی میارے سنت نے اتفاق کر لیا بس چار مذہبوں سے باہر جانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے چار کے اندر رہنا ضروری امت پر اتفاق ہو گیا اللہ فرماتا ہے یہ میرے ایمان والوں کا راستہ ہے جس پر یہ اتفاق کر جائے ادھر ادھر ہوئے گا تو جاننا ڈال دو سمجھ آئیے مانا نہیں میرے آپ کا جو ساتھی جو ہے ساتھیے توحید انہوں نے دو پیارے رکھے ہوئے ہیں لا والا بھی ہے اور یعنی کیا مطلب ہمارا عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ ایک مستحق کی عبادت ہے اور کسی کو مستحق کی عبادت مت مانو اللہ رب ہے اور کسی کو رب مت مانو تو بھائی یہ دو مومن بنتا ہے جما میں کلمہ سے نہ جمیڑی کوئی ادروئی بنی بڑے رنگ رکھتے نہیں اپنی زندگی گال کے داڑی تیرے مگر بنا داڑی بنا چاہتا گرمیا توڑی آگ کھے پہ جانا اتری دیا جی تین اباؤ نہیں اپنا دین میں روپ سارا پورا جنو تو من نہ من میری گل لو کا پتھر تینوں بڑے بار آؤ گے پر میں دسی چاہتا یہاں کے کلمے کسی شہر اتنے پی نہ دھوکھا نہ ک یہ پروفیسر لانے دیکھ میں تو نہ جامی وہ کون خدا ہے کون خدا ہے یہ جو باسوسا جو کائنات نظر آتی ہے جس کو ٹہر کہتے ہیں زمانہ زمانا ڈہریا ڈہرئے ڈہر کو زمانے کو خدا ماتا کہتے ہیں بس یہی یہی گا اب سمجھ آئی یہی اللہ ہم رے سبحان اک اللہ سناجڑی پڑھنے سبحان اللہ بابے حمدے کا وہ تبارہ کسموں کا وہ تحالا جتوں نہیں سکوا نہیں روپئے اندر آتے ہے جو کچھ محسوس پر بنا ہے علوم میں جدید اقبال ہمارا کہتا ہے میں تین دس رہا سکولوں محسوس پر بنا ہے علوم جدید اس دور میں شاہ شیشہ کا پانچ پانچ وہ کہتا ہے یہ کتے کہتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہی کچھ اللہ تو گائے تو گائے بھی کہ گائے بول گئے غائب تو بھی اتلا گائے سمجھئے تو نے گائے من پہ یہ نہیں یہ من پہ نہیں اور موجود اور محسوس کو کہ حاضر موجود محسوس کر دور خالق کے دور اور دہر کو کر کے جا بھی اچھ بولتے آٹو پاؤ پی جی اگلی گل دیکھی جائے نیو آ جگ میٹھا اگلا کہ مٹھا یہ آم سنتے ہوں نہیں سوچتے پترا کی نب تو ہاتھ رکھ کے بولنے سان پتا ہوتا بکار چڑھا چاہیے کتنے فنڈ باندر اگریزی باندر کھے کتنے پڑکنڈیا جی ابھی نہ جانیے تو ہونے جان گیا اس واسطے اقبال ہمارا پرماتا ہے ری سوئی سرے تو بھی پریقے موٹے موٹے پہاڑ تو بھی موٹے چلی خفی جلی موٹے تے پوٹے خفیمان بریک لکے لوکے آدھے جنے مرضی لکے یہاں کے افکار سوچا ہولنگر تو نہیں چھپڑیاں سمجھ آ گیا اس تو بعد کی پڑھتے اندر نماز سناج سناج ترجمہ ہو سمجھایا ہے افضلی بات کی تیاری افضل آ میںکولی گاڑا جو ایکپڑی ایک ایک ایک شریف ایک کھوپڑی تو دلوں مسلمان ادھر دیکھو شیتان شیطان شدان سارا گل ہوئی رابعہ سچا ساری گلام ہوئی جانتا نہیں لیکن وہ سرت نکلے وہ کنجر کام دلنا اقل تولن لگ اکل ہے دل بغیر تولن کو من لگ پہ یہ دل, دل تک <تصفيق> سمجھ آئے، آئے. دل <Freedom> <Sch> میں آؤ گو اللہ شیتان جا جنا لینا کی مطلب میںری بن جائے جان بلاسا میرے ٹر پیا تو آئی اکھان اکھان کڈ کھڈ کے تیرے گور کے ویکے تیار ہوئے آن تو سمجھے میرے کوئی شہر نہیں یہ سوٹے تو بھی کم بات اسلے صرف ایک آواز دے بنا یہ مطلب یہ میرا میں پڑھا رہا یہ مطلب میں بنا لیں بولیاں سوٹا تو کوئی شاید سوکھا نہیں کر سی گل اتے بلیے باوے جہاں مرضی وہ آتا بس آتے بالکل تیک لال <سؤال> بھی کھلوے نا تو نام رات نپکا دے رب کوئی لا جاؤ مجھے بہادر میرے مو لگتے ہے لانک کبھی خدا دیکھ منگیا رب کو دوسرے سکولی ہے چار دن جڑے ہیں ستے رہی نہیں لے لگا مجھے جائے یہ ہونا ذریعہ سکولیاں کہ نہیں ہوئے یہ کتوں آیا جی جی جاننے یہ بچارے بھولے ہوئے پرداد ہے یہ اپنے آپ کو کدیمان کی نسل سمجھتے انسان بندر سے بڑا ہے کتی کسی سمجھتے نہیں یہ پتا سانو تو پتا آدم کی اولاد اللہ کے بدلنا جانے اور پورے پاک سکولی لگور پیو ہے جو پتا وہ گل ہے کرنے والی ابھی آپ کا نظری آتا ਮੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਬਾਰਿਆ ਕੌਣ ਚ ਕੋਠੀ ਛਾ ਲੇ ਵੇ ओ जुलम कर बैठा माफी ए चले सूर थी बजाय मैं कोई वक्त देना दे छ दे क्या मतड़ी मैनू कुछ ना आखी میں جو یقین کرسل امرنا چار کرنی منگی سی رب کو یہ ہوئی اتے آ گیا لے جا سچی دکھ شیطان جانا میرے اتنے لما رکھ کیا مت توڑی ماری نہ میرے پکڑے رہنے حرت آدمل اسلام سے رو سو سال ہو واپس جانتے رہے واپس جانتے رہے معلوم ہوا شہدان کا پتر اتنے راضی ہونا بابے آدم کا پتر اتنے پریشان ہو سکتا ہے رابع میرے چھتی لے جڑا وقت لکھے حملے ملی ہوئی ورنہ اس وقت وہ ایک بار کرتا چل نہیں ہاں لیکن ہمیشہ تنگ کرتا ہمیشہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تنگ کرتا اللہ تعالی کیونکہ ادھر بہلت دتی ہوئی وہ بھی کام تینوں بھی بچا دی نظر مکانے خود جنا کی بلاؤ میرے تا لیکن نہیں تیرے گل بات کیوں تین بنا دکتی ہے رب رب ہوں ہو لو اور سونے کی چڑھتا ناشے پال ہو کے سوست ہو کے پرواہتی سان کجر جگائی رکھ جگائی رکھ آیا دشمن ہمیشہ چکنا رہے نہ آئی گوب اللہ میں یہ مطلب دشمن دور اچھا ادھر دیکھ بھائی اگر کوئی بندہ کتا ہے مالک کا کتا جو ہوتا ہے اس کتے کو جا کر جبھی ڈال گئے اور مالک کو آتا میرے نال چگڑ کا پتر ہی بولی جب بھی آپ پائی پڑا مینو بچائی آج کا نمازی جب نماز پڑا ہے شیطان کو جب تھی ڈالے ہوئے شیطان کے جو کام ہے انگریز ہے تو ان کو جب سے ڈالے ہوئے ہیں کنجر ہے تو جب بھی ڈالے ہوئے ہیں جتنے لاکھ لانتی شیطان ہے شیاطین والجن قرآن میں ہے شیطان, شیطان کو بولے جب الشیطان الرجیم شیتان شیطان کا تھا ادھر یہ نہیں فرمایا آؤ باللہ من ابلیس میرے ابلیس شیطانوں کا بڑا پاپ ہے ابلیس کا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا یہاں شیطان کا نام ہے ابلیس کا نہیں ہر طرح کے شیطان آ جائیں شیطان انسانوں کے بھی ہوتے ہیں شیطان جنوں کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان شاہی فانہ جو شہیدینو شہی اس کا معنی ہوتا ہے سرکش ہونا اللہ کے حکم کے آگے اکر جانا اس کا اصلی معنی یہ شہیدانہ جو شہیدین شہیدانات اس کا معنی ہوتا ہے سرکش ہو جانا کر جانا اللہ کے حکم کو نہ ماننا شہدان سے مب شہدان پالان کے بابر بھائی بھائی آر کے وزن پر ہے کے بغیر پر مبا بن جاتا ہے جس کا مطلب ہے بڑا سرکش لہذا جو بھی سرکش ہے وہ جنات بھی ہیں جن وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں شیطان تو کس کے ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا چھپے ہوئے ہیں ایک وہ ہے جو نظر آتے ہیں جو نظر آتے ہیں ان کو انسانی شیطان کہتے ہیں جو, جو نظر, جو نظر نہیں آتے ان کو جناسی شیطان ہی کہتے ہیں قرآن بعد نے یہی بتایا شیاتی نل ان سے والا جن انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان مرے اللہ تعالیٰ سانوان نماز میں کیا فرمایا میں جنوں کے شیطانیا پی نل انسانوں کے شاطان شیطان ہی رکھا تھا رکھے سارے سمجھ لگی مرے اور بس بسے دونوں ڈالتے ہیں توجہ کرو دونوں شیتان بس بسے ڈالتے جو نظر نہیں آتے وہ بھی ڈالتا جو نظر آتے ہیں انسان وہ بھی ڈالتا ہے کیسے ادھر دیکھ تو برے بندے فلم کوئی کچرا نہیں شیتان آتے آتے ڈال پاؤ بل پاؤ بیٹھنا صرف الاس جن کے لوگ جن بھی انسان جو دل میں لوگوں کے وسوسہ ڈالتے ہیں کہ نہیں برے خیالات اسی وجہ سے ہمارا اسلام کہتا ہے برے کی سنگت مرنا پھر دیکھو جی آج کل ایسا اسلام والے جراسی جراثیم بند کو یہ دھیان دینا جراثیم جراسی گا بیمار بندہ ہو چڑا منہ بڑا چڑھاڑا چڑھا کے بات نہ تینوں کی جو ہاتھ نہیں راؤ گے ہاتھ کا نیچا نہیں جان خدا خدا آر جنت وراس جن انسان دل بڑی لانسی گلان لانٹ اس واس حق بنتا مسلمان لانٹیاں کا اثر سارے دل سے ہو جائے ہاں ہک وی نبی پاپ نے فرمایا سلح والے وسلم جس طرح تفصیل ہلومان ہی شریف کے اندر پڑیا ان د د د د د د د د د د دلیل بل وہ نانٹ مہانایا اکھاناہ پر راہ, راہ بخ آڑے <سطح> پتا لگنا چلائی ڈاکی بن میری گل پر اسپوتی کے بچے نے سارے بل <تصال> سکھا دیتے نے ہر شا ٹی وی وکھا ل میرے سونے نے فرمایا مایا جڑے دو کن نے یہ گھیرنی نے نہیں کہ نہیں ہو پلاسٹک نے تھلے ڈبا یا پولیش رکھ لے جی تیل پا ہوتا کھلا سوڑا اتو پہ بوتل ڈبے کوئی کریق آدھا کوئی خریف آدھا گیر رکھ پلی پنجاب پلیپیریک والا بیٹھا مشکوک پٹھا نہیں چیپ کپی یہ فرمایا دو مطلب جو جتے نہیں جا سکتا اتنے بھی چلا ہے فرمایا لیا دل تک پہنچا دے بنا سوچ جا میاں, میاں آپ اپنی نظر نگاہ آتی آپ اپنی, اپنی سوچ نگاہ ادھر دیکھ آبادی نے تو یہاں کہہ دیا آم کہ آپ مسلمانوں کے دل دے نا یہ اپنے نہیں فرماتا ہے یہ جو مسلمانوں کے دل ہیں نا, ای نا ان کی مثال اگر کچھ سوچتے ہو نا جیسے واقع کیا ہری ہوئے جی سوچا چاہے وہ پام بارہ ایک تو دو چکر جاتی وہ پویں سات بجا دا ہے پڑے لانا دس سارے سر کے پیا جا ماں چودی نے جو سبق برا چ کوکیاں بس والے دو جسوس یہ دو جسوس دوپیاں من پورا مشل کا اس ہر ترفد ہے پیار تھلے کی آتے ترقی ہو گئی پچھو بارہ تو سات سمجھ نہیں لگ جنوب ویکھے گا ترقی ہو میرا پیو پچھان رہ گیا میرا ٹبر پچھا رہ گیا میرے بٹے پچھانے بندے ہے دو بچال بچال میرے نبی پاک سرکار یہ دو جسوس نے جدھر مرضی بند واسطے میرے آپ نام لال سال لال سالمانو شام من شام ابلیس ابلیس کے نظر ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے رنگ رہی میں کسکیا دل پیاں گجرات نہر چرا کی سمجھ لگی گل گاج لطیفے بتا رہے گا لطیفے یا تھوڑے رہ گئے جنہوں نے کیونکہ جڑا شالا بے کو چھ جان سکولی رہ گئے انہوں نے دیکھ کے شہمت پہ برا دو مرد بنو نبی, نبی پاک, پاک اللہ علیہ وسلم کی بنا شریعت والے مرد بنو پور ہے سرکار شریعت شریت بعد حبت ہی بڑی اللہ تعالی ہوں نماز جبیاں پائی جو کام سمجھتا ہے ترقی شیتان کے کام آپ کو میں پنا خبردار منافق کتے نہ کے کاموں سے شیطان کی چیزوں سے جان چڑا پاسے ہو کے من یا میرے کو دے نہ اور شیطان کے کام کون سے یورپ والے جس کام کی دعوت دے وہ شیطان بات شیتانے بھاجپا کیا کہنا ہے جس کام کی دعوت دے مسلمان کو یورپ والے وہ شیتانے موٹی پہچان ہے بات جنہوں آ ترقی تو سمجھ شیتانا کیونکہ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے پورا چلتا ہے पूरा چل چلو پوری مان پہ چاہنا کی شیتان ہے کیا ہے شیفنا کے شیطان کا یہ مطلب فنا کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے کسی پر جن بھوت سوار ہو جاتا ہے دیکھنے میں آگے لگتا ہے ادھر حقیقت میں تصرف جن کیا ہوتا ہے اسی طرح یورپ والے جو ہے نا ان پر شیطان ایسا مسلط ہے کہ ان کا وجود جس تمہیں میں نظر آتا ہے میں کہتا کشمیر سر سے پاؤں تک شیطان ان پر مسلط ہوتا ہے اچھا, اچھا اچھا, اچھا بات سمجھ نماز میں داخل باستا ہو رہا ہے افضل عبادت میں تو داخل ہو رہا ہے بول کیا ہے اللہ تعالی کی حمد و صنا سے فارغ ہوا اور شیطان کی پڑ گئے یہ ان لانچی لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کسی کو مت چھیڑو کسی کو مت برا رہو آج محفل ہے پاکوں کی سرکار کا ذکر کرنا جی کسی کاغذ کا نکلے جی انہوں کو لانچ ہے یہ سرکے رب سے رب کے حقیق کی پکی محفل ہے پانچ پنجی نماز سبحان اس محفل میں تو قدم رکھتے ہوئے پہلے اسی دشمن کو چھیڑنا پڑتا ہے اس دشمن کو چھیڑنا پڑتا ہے جس دشمن کے قریبی وہ میری جانے دیتا بے غیرت معلوم ہوا تیری میری عبادت عبادت اس وقت بنے گی جس وقت ہم دشمن سے بےدار اور بیدار بے اور بےدار بے بے بے ہو بے بے بے جائے وہ سمجھو کیا لفظ میں نے کہا جب دشمن سے بےدار اور بیدار ہو جائے اس وقت ہماری نماز کا افضل عبادت کا آغاز ہے سمجھ نہیں آئی تھی سکول تم کا دا کیا دا کہے گا دیکھو ان کے نظریات ہیں ان کی نماز کے خلاف ہیں ان کا عقیدہ ان کی نماز کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں یار کسی کو کچھ نہ سو کہتے ہیں کہتے ہیں سب کے ساتھ مل کر رہا سکول کی کتاب میں ادھر ہندو کا گرجا ہے گردوارا ہے اپنا کہتا ہے وہ مندر ہے ادھر سکھوں کا گردوارہ ہے ادھر عیسائیوں کا گرجا ہے ایدار ایدار ساتھ ہی مسجد, مسجد, مسجد ہے اور کہتے ہیں چاروں بھائی ہے ایک کر ای رہے ہیں اور مسجد, مسجد بنا کر کبتے کا بچہ مسجد میں پھر پڑھ رہا ہے انہوں نے تو پڑویا بڑھائی کرنا کاغذ منگا دیا ہے کہ نہیں ساری دیہ باللہ بلا باللہ من الشیطان کیوں منگنا اور سنو آتے برا نہ بولو رابع کیا شہطان رجیم جزیز. کا مردود اچھا یہ دسو نہیں کیوں برا بولیا بولیا اچھا یہ دسو جاتا آپ بھائی گا کرتا مزدور گسا کرتا خوش ہوتا گسا کرتا بولیا چکا سکولی کتے پوچھتے آتے لگنے نماز رہا کسی کو برا کو بچہ خیر پتا ہے اللہ تو لانتی شاید اللہ دی بنا لینا وا لانتی تو اللہ دی بنا لینا وا لان شیتان تو رب کو بچن رب آتا شریف مولا دیارماز پڑے کسی بھی پیڑا نہیں کہنا چاہیے انج لان کا پوترے یہ اصل اپنے دے نچا چاہتا لاکھ تک بچا تے گا تچا مامے بچا بچا مامے بچا کلے بڑے گا کسی کو برا نہ کہنا باہر آ کے اندر پہنوں ہی میں نماز اپنی جوڑی ہوئی سمجھ کیسے ہے ایسی بے روح نماز بے جان نماز بے ایمان منا فکی نماز خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں نماز میں اسلام سمجھ آ بلکہ مجھے کہنے دو اگر نواب میں غور کرو تو جہان سمجھ آ جاتا اسلام اسلام تو اسلام ہے نا جہان سمجھ آ جاتا ہے دشمن سجن بھی پہشان ہو جاتے اور سنو ہم تم بیٹھے الشیطان ہمارا اچھا بے ہے رشتے پسند ہے بےئیمانا اس رشتے پسند ہے ادھر برادری تیری بھاجی سارا کچھ ہوتی شادی غمی تیری نماز پڑھے جی رب نو کہ بچائی بچائی رب آؤ بلا لگتا ہے جب بندہ بڑا پڑا پیا رب نے تو میں گیا سب پگڑیوں والے جو نمازی بناتے ہیں نا یہ وہی نمازی یہ وہی نمازی یہ کہتے کسی قیمت کو سب کو ایسے میں جاؤں سے جوڑے پاک سنگ کا میں تو صرف اوس اب سارا سودا کٹ رکھتا ہوں اس لائن نماز کو نماز پڑھنا چھوڑ دے یا یہ بکواس کرنا چھوڑ دے اور سنو خالی یہ نہیں ہے ذکر کریے پرکار دا پیڑا کرنا نہیں جنوب حضرت شیتان کہتے ہیں اور سونا فضل لال حضرت صاحب نے آ نماز پڑھائی نے کی نماز ہمیشہ نماز حضرت صاحب نے آن کے پڑھائیے ہمیشہ کی نماز کدو بن جی جدو جو اندر کہڑے نماز باہر ہوے کر واڑ وہ پھر باہر ہی نکلے تا بھی نماز اچھی لگا کرتا لا جن بھی شہزان نے پاوے انسان نے جی شہزان نے پاوے دستے نے نہیں دستے جڑے جڑے بھی تیرا حکم سننا بھی نہیں چاہتے جڑے جڑے تیرے حکم دے کے آخر جانے نے جڑے جڑے تیرے حکم لوگ منتے نہیں لا کریماں اصا ماڑیاں تو یہ سانو پر رکھی لانتی تو پرانکھی نہ بنی یہ بنانے یا لاؤ سانو ان دور رکھی جی کسی ویل مجبوری پس جائیے تے اس ویلے میں سانو دل دل دونوں پر رکھی پڑکاری مار کے جی بندہ دہارے بہت ہوں پخانے नहीं پخانا ہوں اتنے خوشی نال نہیں پہنتا جو ہی جان سٹتی ہے اور کیا جانا ہے وہ کدی پشا پرت کے پخانے ہی نہیں بولو بولو زارت لا سوڑا راکی نے پر بس یار جے جی بس جائیے دنیا کے کسی چکر جان کے کوئی کاروبار لین دین ہوا کدی دیلیاں ہوا فلانی شہر گئی دکاندار آ فلانے برتن کی شہ بھی تلک تیرا ہو گیا جنوب آتے جی ہو گئی بولا سونے وہ دل نہ جانے پائے ان دل نہ لگنے پائے تری بنا پہ لینا سانوں پہن تو خرا رکھ جتے جی جس پرا رکھنا اوتے جس پرا رکھی جتے اولاد پرا رکھنی اتے اولاد پرا رکھی جی دل پرا رکھنا اتنے دل پرا رکھی اک پرا رکھنی ہے رکھی پرا رکھنے رکھنی ہے بہر پرا رکھی ماں پیو پرا رکھنا ماں پیو پرا رکھی سان تو پرا رکھی ساڈے تو رکھیسا تو بےدار حضرت صاحب میرے آئے ہم نمازی بنا چاہ حضرت صاحب کا سب دی کر کے آنا جاپ سبق صحیح پڑھ لینا نا چوبی نماز بعد ہاں ہم لاتے پرانے باغ کا تو نہیں ہے ویسے پڑھی ہے میں نے بزرگوں نے پرانے باغ کا ہم آلہ سلا تحمد آئے ہم فیس والد آئے کہ رب نے بندے ہمیشہ رہتے ہیں ہمیشہ کیونکہ رہتے ہیں جو نماز سے اندر ہے جب دوبارہ کر کے مکان ہے دا دا شدی بار بار بار بار ادھر دے حضرت سیدنا عبداللہ اللہ مسعود مشہور اللہ تعالیٰ نے آ عرض کی حضور نماز کا وقت ہو گیا اپنے ہم نماز معلوم ہوا جو نماز کہتے جی ای جے تو ہمیشہ نہیں سمجھ لیکن تو شیطان کا ہے وہاں پر پولیس نہیں ہے لیکن انسان جو شیطان ہے شیطانی سکھاتے ہیں جو جناب جناب شیطان ہے جو شیطانی خیال ڈالتے ہیں یہ سارے کے سارے سے پناہ اللہ یا اللہ ہے تو بچا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پٹے نےکھی اث ہو نہ برا بولنا اللہ رسول دشمنا دے وچوں ہو گیا تے نماز جب بولنا ایک بندہ آخر میں پڑھتا میں کسی نہیں تے نماز پڑھ جائے بولو ایک بندہ آخ جی میں تنگ کر سی میں رب ساری پیار کرنے والا سمیاں وہ آگے کٹ کے پاس رکھ چکی ہے نماز پڑا گا نہ ہو جائے بغیرت بچا جی بغیر دی نماز پڑھنا چاہ گرجے جا ہر چرچا یہ مسلمانہ کی نماز یہ نماز دشمنا نے اسلام سبحان اللہ کے پیاروں کی تعریف پھر یہ مومن دا کم نہیں بنا پہ کام توجہ کر ماشاء جی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے آ جاؤ فلانے دا ذکر ہو رہا ہے آ جاؤ ہزار بنائیے تاریف سجڑ کی تعریف آ جی میں اگے چل کر سرا پتہ لے جسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر دو جو جو رحمان جو الحمد للہ رحم اللہ سباری کے اللہ کے لیے ہیں جو پروت نگار والا سارے بہنوں کا ایک بار تھوڑا دور دور دور پہلو آخر ہاں سارے منع منکرا سارے ریم آدھے جلد صرف اپنے وہ آوشان کئی چیزاں انہیں سارے دے چھڑنا کئی انہیں صرف اپنے دینا یہ میرے وہ دولت دو نے جیڑی اپنیا دنت ہے جی اپنے اور آئے کو بھی دھی آ سورا بھی دھیتی آفر بھی دھی آ سارے آ میری دو شانہ نے رام سب نے دستیا رحیما جڑے آپ نہ سکولی آدھے نہیں آپ نے تقسیم کرنا کرنا جو ہے وہ آم دیا نہیں میں جنت کا اپنے نہیں بنائی یہ آدھے نے سڈا واسطے نہیں ابھی دے دے جنر چھوٹ منتاسی وہ آتا جی جنرل پالٹی آدھے جنت دنیا گزارے جنت یہ بھی بھی میں ہے ہے ہوا ہوا نہیں کافر کافر بلکہ جڑا دے گا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم لالی کہ یہ سجنا کا ذکر اور سونا ذکر کیا بڑے پیار ان کیا گیا دشکرگدو یا گدب والے گمراہ اللہ یا پر نہیں ہوتا ہے جڑا سا ہوں والے کون نے اگوں دستا گائرل مگدو ہی نے جی نہ والے نے نہ گمراہ خیر پانچ گیر پمن پکا جائے سیفیا گیر سیکتی سیفیا گیر وہی نے خلاف نے خلاف نے پا دس دم والے بندہ موٹی پہچاڑی سارے جن ہو گئے ہر بندہ میرا بلی بن کرو گے ہر بندہ جیشن یہو نسارا جڑے کام وہ کرتے جا کر پسند سمجھا جائے جا کرے سمجھا جی نہ جڑے جہاں سکول ٹی وی موڈی گراہ چلنگے ایس سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی میرے وسلم کافران کی مشاباتی نفرت دلائی ہے کہ چھ گلا دے پرانے مجید بنے گا لاتن اللہ جیسے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا उन जैसे वर्गे की मतलब वर्ग तेम नहीं होने चाहिए उन्हों वर्गे कारोबार नहीं होने چاہی ہو سوچا نہیں ہونی چاہیے اکل <سؤال> فصل نہیں ہونی چاہیے شکل نہیں ہونی چاہیے ڈپڑے ڈئی وہی لگتا ہی ادھر گئی تمبی ویک نہیں سکڑ پندرہ ہو بندہ سچی دسی جی ترف ماراجا رلدا ہوتا ہے ایو نا پگانی پہ جانے بندہ رکھ دا جی چلو چڑو جا تھی اپنے کو لا لو پگوانی کرتی ہے ہوں, ہوں, پاک بنی ہوتی ہے اپنا لگ رہا اسلام جی شکل بھی لگانے جی تافران کرتوت آ گیا نا میں آیا بندے اترتی پان لگی چوک خود غیر المتوبل انعام والوں کی پہچان ایک نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں نہیں نہیں نہیں پگ نہیں والے کی پہچان اگو کرا دیتی تھی غیر البتوب والے اور ہو کے طریقے سے دور بھاگتے ہیں نہ چیز کتارا لا دے کتاب کتار ہے نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں پہلے سجد کر سکولی نمال پڑھ پڑھ ملیتہ بولیاں کر کہ نہیں سبق جی نماز پڑھنے اندر وہ سارا کچھ رلیا اندر ادر بےمانی ساری کھڑی ہے کمر ہے کڑا نال یاری ہے یاری دوست سارا کچھ ایکو جہاں ہے بال مال سکولی دی زبان یعنی سکولی زبان تو اپنی زبان سے گل کر سجے تیرا دل تو ہے تجھے کیا ملے گا سرم کتنا آتا سرم کس کو سر انگریزی گوتیا نا لا نا اگریز گیتے اندر لاکھ انگری تعلیم کو ماننے والا جب سجدہ کرتا ہے تو سمیر بولتی اقبال کہتا ہے کون بول پڑے ہم نہیں سیکھتے نا اقبال جیسے تو سن لیتے ہیں یہ بول بولی ہے یہ حد تک وقبارہ پورا کر ہے یہ ساری باتیں بتائے گی جب کسی کے کان بن جاتے اور بات ہے سکولی سجدہ کرتا ہے تو زمین بول تیرا دل جو ہے ایسا نواز وہ نمازی بغیر تیرا دل جو ہے ایسا نماز اندرو بال یاری میرے رب نا میم گنگا نہ میں سجدا کرنا تو پہلو اندراف کراف کر جو شیطان, جو شیطان کا بچہ آیا ہے خدا کے مقابلے میں خدا کسی بات کی دعوت دیتا ہے یہ کسی بات کی دعوت دیتا ہے خدا حرام کہتا ہے کفر کہتا ہے یہ اس کو لانتی فرد کہتا ہے سارا یہ نکالتے سراسر موب ہو یا سنگ ہو تو رنگ بھی چھوڑ ہی ہوا ادھر دل دل کیڑا جدھر سر درتے دل دلتا ادھر زمین کہ زمین جدھر بڑھا گیا بابا جی باہر میرے نبی پاک نے کورپا رب نو بڑا ہی لگتا گاڑا منڈا بن پڑ پاؤ وہ بھوٹے بھی نہیں کھگڑھ آپ کے پواڑی نہیں ماسی جی میرے کو لگن ڈے پاسی جی ہوگا یہو جا جب دینا چاہیے لا نہ تینوں ماں بھی برا بین آ گیا پرواں دی یار یہ میری بہن ہو جانیے دا مطلب ہے جڑے پچھو جائے ٹونٹیاں کی بچیا <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> سونا ذکر دشمن کا ذکر دوسرے کیوں جا دشمن کا ویسا آئے گا دشمن تو نہیں بچے گا سجڑ تک دشمن سلام چلے گئے تو سلام ہو ترجمہ پھر سمجھاوا گا جی تم ترتیب آ گیا دربار دشمن دشمن جب آیا اس بچا لیا آپ کریم ہے سنیے میںالیا جردار حقیقت شریف فرما سیاب آدھے نماز میرے حقیق ہو سڈے کئی مام لکھتے ہیں کہ جی نہیں ہزار سرکار تصور ہی لیا پرمانت میں ادھر ادھر انج حاضر ہو جا کہ نبی حاضر کے دربار سلام اور ہونا پہ یہ تو ہونا ہی پینا یہ بغیر جا رہے کٹ کے بغا پاسے کریں گا تاج کر अला सुनिया तू तू तो ने आखीता है तू क्या भावें नेड़े समझ भावेंूर यह करतूत आ मैं इवे रखा ही वेखला جاب ہو ادھر ادھر جان کی سانو کوئی نہیں ساری پن وقتی نماز سارے عقیدے واسطے کافی ساری پنج کی نماز سارے عقیدے کو سابت کرنے کافی سلام نیڑے دور پراں دور تو دور دور تو دور پتہ نہیں کتوں تک دنیا نماز پڑے گی رب سارے جانے آدھے نہیں سنتا ہاں ہی کوئی یہ ہے وہ ہے نماز نہیں سنیا کا کیونکہ بدلے کا چتر دکھائے گا دنیا کے عقیدے دس سابت کرنا کسی منے جان گل کران پشا ہو تماز آ کے حدیث کھول تک آ جان گئی تماز یہ تو میں جاننا یہ تو سن چی سب نساب <سؤال> لما سمے چیشتی پائے رکھ گا چیشتی پڑ پڑ کے سارے نما چیخ لو پہلے سرکولی پیج دری پگارے میں پیج دکان ریونی پیج دا گیا ایک بلا یاد کرتا سان بڑی ہوں پاوے جو میری عبادت میں اپنے سجنا اپنے تو وکرا ہوا لگا کیا پیار کیا عزت رب دے پیاریاں دی رب کی باہر گائے کس قدر دیکھو کدھر معا <سؤال> سیٹا کھول ہو گیا ہوں سونے اتنے بھی سجنا کا ذکر ہو گیا پھر آگے اگر آخیا رکھو سلام نماز سارے سارے اپنی شان رکھنے والے نے پر ہاضر ناظر سمجھ ہاضر رہنے نبی اولا بال منی جا چیا نبی اولا اولا اولا دانا کہ سو نبی جان ہٹا من من دیو بندیاں کا وڈیرا بندی مانا کر دور ہے نبی اندر تو بھی نڑے کیوں نبی نور نال جان بنی ہے جتوں بنی سبحان اللہ اور او جاندارو اپے نیرے ہو سبحان اللہ سبحان سبحان تے ایہی گل ہوندا چا کیتی ہے تو توحید نہیں پاٹنی ہاں کیا تو توحید وچ کھجر بن کے نہیں مجدی تے ساڈا شرکی ہو جاتا ہے اونہاں کون دےڑ دے ہو دےڑ دے ہوندا تے ہون دے سر ہاں تو ماما لگ گیا ہس ہس کے لگ گیا اگ، اگ، اگ، اگ اے اسلام سلام رب آدر آپ بھی یاد میری عبادت آپ ہوگی سلام ساڈے تری سلام ہو اپنا ذکر جی رب ہے او کرے تیرا ذکر اپنے دعا یاد ہے سر بدل عبادل اس کام نوتے سلامتی رابطی ہوگی عبادت بن گئی بندوں پر بندے ان سارے آ گیا سجنا کا ذکر پھر آ پھر اگے چلنا سجنا آ گیا رب رابطہ ذکر بھی آیا سجنا بھی آیا دشمن آیا رڑے نماز ملت عبادت بنی تین کرے گا عبادت نماز نماز ہے جو اللہ کے فکیر مردوں کے بغیر نہیں پڑھی جاتی اللہ نماز ہوں جی لانے نماز تو باہر نکل سمجھو جہ نماز باہر نکلوتے آتے آنا چاہیے سکولی دمکا ہو گیا اے دوسرے تیسرے جڑے پہلو دس پک ایک گئے جی نماز تو باہر آتے ہیں آ جے تھی نمیاں ولیا کا ذکر چیڑ ہوں جا آرف رب تک ہی رہنا وہ بھی لانا جڑا کہ میں کسی نوج نہیں کہیں گا وہ بھی جڑا آے گا میں نمیاں ولیاں والے پاسے میں نہیں جانا وہ بھی نماز جڑا سارے رلایا رلاوے بھی رب آر تھر جے دشمنوں دا رگڑے پٹے تو چنگی اگ بن ججنا دا ذکر کرے تو پالا پالا برف برف ہوتا جاوے جدو ساروں چڑھ آئے گا اس لیے نماز بن جائے گی انجا نماز ہی نماز تو باہر بھی ہوگی نماز ہوں سمجھ لگی چلو باقی تھوڑا جن جاسا ہوں رہ گیا اگلا جی کیا وقت کیا اس وقت ہی بچوں کے آواز